اللہ و اللہ الرحمن حضر الم محمد, محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ حضر حضرت مکتبہ حضرت السلام موجود تمام خورآنگ اور باخدم خورآن کو بھی سے حسن سلام و راض کرتا ہوں فکلاوت کا سلسلہ انداز باب و صلاد نمبر تیرہ آپ حضرات کے مبارکان تک پہنچا رہا ہوں اس میں جو صفحہ نمبر چالیس سے شروع ہو رہا ہے کیونکہ بیس میں جو قبلے کے بارے میں ہندا رہے ہندیہ کے بعد اس کا ہم نے چھوڑا ہے کیونکہ بات کی ابھی جاندان ضرورت نہیں ہے اور اس لیے بعض کو چھوڑا ہے صفحہ نمبر چالیس سے شروع ہوگا اور اس میں نایا ہیڈنگ جو ہے نماز کی شرائط نماز کے بارے میں ہے شرائط نماز کے بارے میں اور صفحہ جو ہے صفا نمبر گیارہ تار شروع ہوتا ہے سب پیش میں تو اس میں جو ہے آپ کے نماز کے سجزہ کرنے کی جگہ یعنی نماز پڑھنے کا مجموعی جگہ کیسے اور سجزا کرنے کا معصوص جگہ کیا ہونی چاہیے اور کون کون سی جگہوں پہ پر نماز پڑھنا مکرو ہے اس میں یہ بحث فرما رہے ہیں مقروح یعنی اگر اس جگہ پہ نماز پڑھیں نماز باطل نہیں ہے نہیں نماز کے ثواب میں کمی آئے گا نماز میں جن جگہوں پہ پر نماز پڑھنا مغرو ہے وہ ہم اگر نماز پڑھیں گے تو ثواب میں کمی سے آئے گا نماز میں باطل نہیں مغرو مطلب یہ ہے تو حضرت شاہ سے محمد نبا رحمۃ اللہ علیہ جو شہ جگہ اور نماز پڑھنے کی جگہ کے حوالے سے فرماتے ہیں وہ امین شرائط سلاد نماز صحیح ہونے کے شرائط میں سے ایک پہلا شرط ہمیں بیرنائے قبل کی طرف رخ کرنا ہے نماز صحیح ہونے کے لیے ہاں جی اور قبل رخ ہونا اور نماز کی شرح میں سے ایک شرط ہے دوسرا ایک شرط جو ہے وہ شرائط صلاح نماز صحیح ہونے کی شرح میں سے ایک مسجد الطاہر مسجد الصاعر یعنی کہ نماز پڑھنے کا جو جگہ ہے ہاں جی وہ پاک ہونی چاہیے غیر و مقصوباً قصبی ناؤ ہاں جی مسجد سوراج ایک یہاں مسجد بیمان عام ہے جو عام اور میں ہم مسجد بناتے ہیں مقدس گھر ہیں اللہ کے نام سے وہ مراد نہیں ہے ملا کن جو سجدہ کرنے کی جگہ نماز پڑھنے کی جگہ یہ مراد ہے سجدہ کرنے اور نماز پڑھنے کی جگہ پاک ہونی چاہیے ظاہری طور پر بھی وہاں کوئی ناپاک چیز لگا ہوا نہ ہو اور دوہیا ہوا پاک صاف جگہ ہو زمین ہو تو بھی پاک ہو اور کوئی بچھونا ہو تو وہ بھی پاک ہو پاک ہونے شرط ہے ہمارے سجدہ کرنے کی جگہ دوسری بات جو ہے غیر نہ غصبی نہ ہو کسی کا چھنا ہوا زمین نہ ہو کسی کی اجازت کے بغیر جو ہے کوئی آدمی آپ کی جگہ پہ پر نماز پڑھنا چاہیں وہ جگہ آپ ہاں جی اور وہ منع نہ کریں اس کے باوجود آپ وہاں نماز پڑھیں تو یہ مقروح حالت ہے ہاں جی تو یہ جو پاک ہونا شرط ہے غصبی بھی نہیں ہونا شرط ہے یہ دو شرط ہو اب نماز کے لیے مقروح مقامات کون کون سی ہیں فرماتے ہیں تو شاذ علیہ رحمٰ کے فقے میں جو ہے ہماری سزا کرنا نماز پرنا جائز ہونے کے حوالے سے ایک نقطہ کو بتا کر رکھوں اور کوئی مزید تفصیلی شرنی کیا ہے کون سی چیز, چیز پر نماز پڑھنا جائز ہے کون سی چیز, چیز پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اس میں تفصیلات میں آپ نے کیا آپ نے بائے بھائی وہ جگہ پاک ہونی چاہیے تو اس سے ہے جو ہے یقیناً جو ہے زمین پر نماز پڑھنا یا کوئی بھی جو سے کپڑا وغیرہ ہے بچھونا ہے جیسے قالین ہے کارپیٹ ہے ہاں جی یا ہماری چادر وغیرہ ہے یا ہے جو کہ ہم دو بھائی ان سب پہ ہمارے فقے کی روشنی میں نماز پڑھ سکتے ہیں اور لیکن باقی شاہ میں جو ہے ان کا زمین پر ہونا ضروری ہے کپڑے کروں ان پر جائز نہیں زمین پر ہونا چاہیے یا زمین سے بنی ہوئی جیسے پتا ہے کاغذ وغیرہ ہے زمین سے بنی ہوئی کاٹن وغیرہ ہے اس پر بھی مجمون موقع پر وہ لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن ہمارے فقے میں فرمایا اس کے لیے زمین نماز پڑھنے کی جگہ جو ہے وہ پاک ہو تو اس جو جی شرط کی مطابق ہمارے اگر سازہ کرنے کی جگہ ہے کپڑا ہے لیکن پاک ہے جیسے جا نماز وغیرہ ہے تو ہم اس پر سازہ کر سکتے ہیں شرط پاک ہونا شرط ہے ناپاک ہو تو سادجہ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں ابھی بعد میں پڑھیں گے آغاز اس اگر آپ ایک جگہ خشک ہے کپڑا ہے فرش ہے زمین ہے خوشخ ہے اور پھر کوئی گلہ نہیں ہے نہ ہے، جی واقع میں نہ پاک ہے یا آپ کو اسی جگہ کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں مل ہے نماز خاصا اور آپ کو کوئی جگہ نہیں مل ہے تو فرمایہ کم از کم سجہ کرنے کی جگہ ہر صورت میں پاک ہونی چاہیے واقعے میں پاک ہونی چاہیے صرف خوش ہونا کافی نہیں یہ شرط ہے اگر آپ کو سجا کرنے کی جگہ بھی پاک نہ ملے تو شاہ سین فرمایا پھر نماز کو سجے کو نماز کے اشارے سے پڑھو پھر سزا نہ کو زمین پہ سر نہیں رکھو یہ فرمایہ ہے تو اس وجہ سے جو ہے ہمارے فقیق روشنی میں اس ہمارے گاؤں میں پہلے زمانوں میں چونکہ فرش یہ بچے گھروں میں ہوتے ہیں تو پاک ہونے کا فرش ہر چیز کپڑا احتمال زیادہ ہے تو یا تو ہم لوگ جانب رکھتے ہیں الگ تو پر تاکہ پاک رکھیں یا جو ہے پہلے زمانوں میں گھروں میں لکڑی کا جان بنایا ہوا رکھتے تھے ہاتھلی کے برابر بڑا سا تاکہ پیشانی بھی آ جائے کیونکہ پیشانی کا بھی زمین پر لگنا واجب ہے پیشانی کا تو واجب ہے ناک کا بھی زمین پر لگنا سنت ہے مصطحب ہے اس لیے مستعف بھی آمدن رہا نہ جائے اس بڑا سا اور بڑا سا جو ہے وہ لکڑی کا سج جگہ بنا کے رکھتے تھے پہلے گاؤں میں تو اب یہ جو لو مٹی کا سجگہ ہمیں ملتا ہے یہ شاہ مساجد میں عام ہے تو آیا ہم وہ لگا سکتے ہیں نہیں لگا سکتے ہیں تو مٹی کا ہے لگا سکتے ہیں بھائی جو اس میں کوئی ہمیں کسی سے ضد تھوڑی ہے جھگڑا تھوڑی ہے ہاں جی ہم وہ لوگ اس کو خاص تقدس کے قائل ہے اگر ہم اس تقدس کے قائل نہ بھی ہو جائیں تو جائز ہونے میں کوئی شکشو نہیں ہے لیکن کہ بڑا سا شہزگہ لاؤ کہ آپ کا ناک بھی اس پر ناک کو بھی اس جگہ پہ آ سکے ورنہ چونکہ سہ جگہ تھوڑا بڑا اونچا ہوگا زمین سے تو آپ کا ناک زمین پہ نہیں لگے گا تو وہ ایک سنت آمدن رہ جائے گا وہ سنت آمدن رہیں تو ثواب میں کمی آ جاتی ہے سنت رہ جائیں ثواب میں کمی سنت پورا ہو ثواب پورا مل جاتا ہے لیکن سنت آمدن نہیں رہنی چاہے تو اگر میٹے کے ساتھ نماز جگہ لگاتے ہیں تو وہ بڑا ہونی چاہیے تاکہ ہم سنت کو نہ چھوڑیں آمدن یا دو سر جگہ لگائیں ایک پیشانی کے لیے نہ کے لئے تاکہ سنت نہ رہ جائے باقی سر جگہ پر جائز ہے نہیں مسلمان جائز اس کے جائز ہونے میں ہاں جی اگر ہم اس کو مذہبی ضد پر چلا لیں تو اور باتیں دین ضد پر نہیں چلتا دین شریف واقع و حقم واقع کی بنیادوں پر چلتا ہے میرا زیادہ میں کسی نے جگہ استعمال کیا تو اس کی نماز بالکل صحیح ہے اس میں کوئی قباہد نہیں ہے ہاں جی اس میں ہمیں کسی سے کوئی ضد نہیں ہے مٹی کا مٹی بے سجزا کے لئے بہترین جگہ ہے مٹی بہترین چیز سے پاک مٹی پر سجزا ہم کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرش نہیں ہے باقی جانے ماس باقی ہمارے ہم لوگ کو جانب پر بھی ڈائریکٹ کر سکتے ہیں سہ جگہ کے بغیر کیونکہ ہمارے پاک ہونے شرط ہیں باقی مذاہب کے لوگوں ذرا نکاح وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے ان کا اپنا فکر ہے لیکن جو ہے سہ جگہ پر کر سکتے ہیں نکاح آپ میں کوئی سوال پوچھیں تو کر سکتے ہیں لیکن یہ تھوڑا بڑا استعمال کریں تاکہ ناک بھی لگنا چاہیے تاکہ وہ سنت رہ نہ جائے پھر آگے فرماتے ہیں آگے و علم یہ اگر آپ کو نہ پائے غیر مقصوب ان کو یہاں قصبے کے علاوہ آپ کو جو ہے حلال پاک جگہ اپنی جگہ جو جو اجازت ہو جا نماز پڑھنے نہ ملے کسی مجبوری کی وجہ سے ہاں وضاح ال اور وقت بھی آپ کے لیے تنگ ہے نیو انتظار کی گنجائش نہیں کہ آپ کو غیر غصبی زمین ڈھونڈیں پتہ کریں اور اس کو حاصل کریں تو ایسے شر میں نماز قضا ہو رہا تو یا جو ذوفی صلاح تو پھر اسی قصبی جگہ پر نماز پڑھنے جائز ہے وہ انکاریت اکاچی مغروع ہے مقروض تو پر پڑھ سکتے کیونکہ آپ نماز قضا تو نہیں کرنے ہیں تو قضا سے بچانے کے لیے وہاں پڑھیں گے وہ مزید مقروض فرماتے ہیں وہ تغرب اور یہ بھی مغروع ہے آپ کو نماز پڑھنے کی جگہ کے حوالے سے فی الحمہ میں وہ کے اندر اعلیٰ فرش غسلانے کے فرش پر لیں کہ آپ نے اس کو دوہیا ہے ہیں پانی سے وہ پاک ہو گیا پھر بھی ہمام میں نماز ہم مخروع ہے ہمام کے فرش پر یہاں ہمام تھوڑے باتھ روم نہیں صرف غسلانہ ہے جہاں نہانے کا جگہ ہے لیٹرین سادھنے لیٹرین ہو تو وہاں جائیں اس نہیں کیونکہ وہ گندی جگہ ہے ہاں جی والا اس کا فرش پاک ہو امراد جیسے کہ بہت سی جگہوں پر ہوتے ہیں رنجوی نے ایران کے محل کو دیکھا لکھا وہاں جو غسلانے الگ ہوتے ہیں پہلے زمانے میں صرف نہانے کے جگہ ہوتے تھے الگ الگ عمومی غسلانے ہوتے تھے ہاں جی جس میں پورا محلے میں ایک دو غسرانے اور پندرہ بیس چالیس کمرے نہانے کے تو وہ عمراتے ہیں یہاں پر سیاست کے چونکہ وہاں کے ماحول کے لحاظ سے تو اس میں صرف نہانے کے جگہ ہے باتھ روم سادنی تو اس کی فرش پر چونکہ نہانے سے پانی لگیا تو وہ پاک ہو جاتا ہے لیکن چونکہ ہمام اس وجہ سے اس سفارش پر پڑھنا مخرو ہے ڈائریکٹ فرش پر اما ان تسلیہ فی الحمہ اگر آپ نے ہمام میں پل لیا چونکہ نماز خزا ہو رہا باہر آ کے پڑھنے کے فرصت نہیں ہے اس دن میں نماز خضا ہونے کا خطرہ ہے تو آپ نے میں پڑھ لیا اللہ لوہین مینالخاش لیکن حمام کی فرش پر نہیں پڑھا اس کے اوپر کوئی لکڑی کا تختہ رکھا یا کوئی پتھر رکھا اس کے اوپر پل لیا اگر آپ پڑھ لے الا اللہ لوہن مینالقاشب لکڑی کے کسی تختے پر لوہ تاختہ خشب لکڑی من سے یعنی لکڑی کے اسے تختے پر اگر آپ نماز پڑھیں ابل حجر یا پتھر کا کوئی تختہ جیسے سنگ مار مار کا یہاں تین آپ لط چیز اس پر اگر آپ نے سجدہ کیا ہے نماز پڑھا تو سول فرش فرش کے علاوہ فرش پر نہیں پڑھا فرش کے اوپر کوئی تختہ رکھا ہاں جی فرش کے اوپر کوئی پتھر رکھا اس الگ پتھر جو کا جو حمام کے سنی باہر سے لا کے رکھے جو نماز کے لیے بنایا وہ تیار رکھا تو اس پر پڑھیں تو کبھی بھی مخرو بھی نہیں ہے تو حالات تک تو مغرو نہیں وہ تک رہو ایزن اور مزید مخرو ہے نماز پڑھنا فی مکان ہے ایزن یعنی بی کے معنی میں اور یہ بھی مغروف ہی مکان ایسے جگہ پر ان دل مضبوط کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ کے قریب کوڑا کرکٹ پھیننے کے قریب جو ہے جگہ پر ولو جو ہے ولو کا طاہرن اگر جو وہ جگہ پاک ہے ہاں جی لیکن جو ہے کوڑا کرکٹ نزدیک ہے تو چونکہ وہاں بدبو آتا ہے اس وجہ سے جو ادھر نماز پڑھنا مغرو ہے اگر جو وہ جگہ خود پاک ہے کوڑا کرکر پھیننے کی جگہ سے نزدیک ہے تو ادھر نماز پڑھنا بھی مغرو ہے اور ایسے ہی تگر وہ فی العارج سبھی اس زمین پہ جو شور زار ہے ہاں جی زمین شور زدہ کا کچھ کا سا زمین اس میں سفید پاؤڈروں پر نکلتا ہے نمک جیسا ادھر نماز پڑھنا مخروح ہے اس کو عرض سبھی کا بولتے ہیں شور زار زمین شورزادہ زمین سیم تھور والے زمین یہ مناتے غذی کدی کا پتہ سا ادھر نماز جا پر مخرو۔ وہی معاطین اونٹوں کے رہنے کی جگہ اونٹ کے خوابگاہ ماتین ان کے خامگاہ رنگاتی بانے تغرا زر دھنگ سے ہاں جی اور وہ مرابد الغنم بیل بکریاں رہنے کی جو باڑوں میں وہ مساکین البکر گائے کی جو ہے رہنے کی جگہ گائے گور گائے رہنے کی جگہ راتوں کو مثلاً وہاں باندھ کے رکھتے ہیں ان کے گھر یوں سمجھو مساکین گائے رہنے کی جگہ و گوڑا رہنے کی جگہ والبیغال خچر رہنے کی جگہ والحمیر حمیر گدا رہنے کی جگہ و نول چونٹیوں کے بیلوں کے پاس ولادیتی اور ایسے وادیوں میں مسجد نالوں نینوں ایسے ندی نالوں میں کہ مخافت سیل جس میں سیلاب آنے کا خطرہ ہو ہاں جی لم لمتخاب اگر سیلاب آنے کا خوف نہیں ہے جیسے سرما کے موسم میں یا اور موسم جہاں کوئی پانی نہیں ہے اس میں خوش ہو ہے تو پھلا کرا تو پھر تو کوئی مغرو نہیں ہے کیونکہ سیلاب کے خوفت آپ میں ایک ٹینشن رہے گا نا نماز کے دوران اس لیے مغروح ہے وہ جو اور اسی طرح برف کے اوپر بھی سجدہ کرنا مقروع ہے کب مالم تتمیت مکن جبہتوں کا حصہ سجودی مالم جب تک نیت مکن نہ ٹھکے زمین پیشانی جبت آپ کا پیشانی سجے میں یعنی برف ابھی تازہ گرا ہے تو نرم روم ہے تو آپ پیشانی رکھیں گے پریشانی اس برف کے نیچے چلا جاتا ہے کبھی برف زیادہ ہو تو ایسے موقعوں پر جو ہے اس پر جائز نہیں ہے اگر برف جم جائے نقیقت خراس زمین ہاں جی برف جم گیا بالکل جو ہے سخت ہوا ہے تو زمین کی طرف ہو گیا تو اس پر پھر جائز ہے ادھر پھر مخرو نہیں ہے اگر نرم و اس میں چلا جاتا ہوا اندر ادھر مغروح ہے برف میں وہ بین المقابل میں دو قبروں کے بیچ میں قبرستان میں پڑنا نعماً قبرستان میں جو ہے دو قبروں کے قبروں کے بیچ میں پڑنا مقروح ہے قلم یا کن لیکن اس وقت مغروح کی قبر آپ کے سامنے ہے اور آپ نے بیچ میں کوئی جو ہے رکاوٹ کھڑا نہ کریں کوئی لکڑی یا کوئی چیز جو ہے آپ نے سامنے نماز کے سامنے قبر سامنے قبر, سامنے قبر سے آمنے سامنے ہونے کے لیے روکنے والے کوئی چیز سے آپ نے اپنے سامنے کھڑا نہ کرنے کے صورت میں مقروع ہے لیکن اگر قبر آ گیا بیچ میں ایک درخت ہے آپ نے درخت کے پیچھے آپ نے نماز پڑھ لیا وہ درخت رکاوٹ بن جائے گا وہاں مقرونی ہے مثلا پھر مگر تو کوئی حائل نہ ہو قبور آپ کے درمیان میں تم مغرو ہے علا المشاہد المتبارک مگر جو ہے متبارک آستانوں پہ درگاہوں پہ امبیا امبیا علیہ السلام کے داستانوں پہ ولام کے آستانوں پہ ادھر مغرو نہیں ہے ہاں yani ادھر ولو سامنے ان کے اولیاء کے آستانِ مبارک ہو تو بھی آپ کے لیے مغرو نہیں ہے اس کے علاوہ مغروض جگہوں میں سے وہ بھی بیوت نیران میوس بینی غار مراد ان کے آتش قادہ ہیں نیران المجود آت میوسیوں کے آتش پرستوں کی ان کا جو بت کیا بت قدا ہیں ان کا جو جگہ ہے جہاں وہ عبادت کرتے ہیں جہاں آگے روشن کیا ہوا ہے اس میں نماز پڑھنا میوسیوں کے جو ہے ان کی عبادت کی جگہ ہے آتش پرستوں کی یعنی آتش قدہ بت نیران اس میں پڑھنا مغرو ہے وبیوتن بدھ پرستوں کے جو ہیں ان کے عبادت گاہوں میں ان میں نماز پڑھنا بوت خانوں میں وابیوت اوسات اشارے اس کے علاوہ راستوں میں ہاں جی سڑک کے بیچ میں مین سڑکوں کے بیچ میں جو مکانات ہیں اس میں مغرو ہے اس میں شور و شرابے کی وجہ سے اور کچھ نہیں ہے شور و غل صاحب کو نماز پڑھتا وجوہ اس وجہ سے ہے اس کے علاوہ وہ مہازات آگ کے محاذات آمن سامنے روبرو نیران آگ مشتعلت شالاور ہیں یعنی مے ورََََََََََ ند پہ شعلہ بھی پڑتے ہاں جی یعنی میچے بھی پہ مے سامنے جس کا دكھا محاذات یعنی آمنِ سامنے نیران آگ مشتعلت جو اس کا شعلہ نکل رہا ہو یعنی ور آگ کے روبرو جو ہے نماز پڑھنا مخروح ہے والباب المفتو آپ کے قبلے کی طرف دروازہ ہے وہ دروازہ کھلا ہوا ہے اور ادھر سے آگے پیچھے لوگوں کا آنا جانا بھی ہے تو ادھر نماز پڑھنا مغرو ہے کھلا ہوا دروازہ ایک کمرہ آگے <تصفح> تو آگے سے لوگوں کے گزرنے کا جگہ نہ تو نہیں گیا آگے سے لوگوں کے گزرنے کا جگہ بھی ہو لوگ گزرتے ہو تو, تو آپ کی توجہ ہٹ جائیں گے تو اس لیے وہ مغرو ہے کھلا لہٰذا دروازہ بند کر کے نماز پڑھیں بابل دفتو کھلے دروازے کے سامنے نماز پڑھنا اس کے آمنے سامنے والے انسان المواضۂ ایک ساتھ آپ کو دیکھ رہا ہے آپ کی طرف چہرہ کیا ہو آپ کو اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ بھی مخرو ہے ہاں جی انسان کے روبرو ہو کر ایک انسان کا اگر پیٹ کے اس کے پیچھے نماز پڑھنا مغرو نہیں وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہو نماز پڑھنا مخرو ہے تو انہیں کالمات کے ساتھ یہ درساج اختتام کو